ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا قصیدہ بردہ امام بسیر علیہ الرحمہ کا جو قصیدہ بردہ شریف ہے مشہور تو اشعار تو اس کے بہت سارے ہیں پتہ نہیں تھوڑا تھوڑے کر کے اگر ربیع لیبل میں ہم پڑھتے گئے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ختم بھی ہو جائے 167 سو اشعار ہیں اس کے تو آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح میں اور آپ کی نعت میں لکھا گیا یہ قصیدہ ہے اور بہت مشہور ہوا اور اس کی شروعات بھی بہت سے لکھی گئیں اور علماء نے اسے پسند بھی بہت کیا اور دافع البلا بھی کہتے ہیں جیسے البلا سے مراد مشکل حالات میں پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی کی جیسے بخاری شریف کا ختم مشہور تھا کہ وہ جب دشمن کہیں حسار کر لیتے تھے تو بخاری کا ختم جو ہے وہ کیا جاتا تھا اس لیے دشمن کو دور کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس طرح کے اس میں سے ہے اگرچہ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا بلکہ شان رضول بھی ہے میرے اعتبار سے کہ یہ میں نے اتفاق عمرے پر جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کی تو سعودیہ میں کہیں ملا نہیں پسیدہ برودہ اویلیبل ہی نہیں تھا کہ ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں عربی میں ہے کہہ رہے ہیں ہاں عربی میں جی اس میں بیچ میں سے کچھ اشعار ہیں اسی میں سے اشعار ہیں لیکن یہ تو بہت طویل ہے آپ دیکھیں گے اس کے شروع میں تو کچھ اور ہی بات ہو رہی ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی طرف اچانک مڑتے ہیں اور تو میں بتا بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ کسی مکتبے پہ مدینہ مکہ جلدہ کے یہ اویلیبل نہیں تھا ٹھیک تو پھر یہ کہیں اور سے یہ کسی اور ملک سے جو ہے وہ ایک دفعہ وہ پی ایس ٹی وی کے سلسلے میں دبئی گئے تھے تو وہاں خیال تھا کہ مکتبہ ڈھونڈے تو ایک رات جو ہے وہ ایک صاحب کے ساتھ گاڑی پہ مکتبوں کی تلاش میں پھرتے رہے تو کوئی مکتبہ وہاں مولز تو بڑے بڑے ہر طرح کھلے ہوئے تھے لیکن مکتبہ نظر نہیں آ رہا تھا کوئی تو ایک جگہ بڑی مشکل سے چھوٹی سی دکان میری تو لیکن وہاں یہ قصیدہ بردہ اویلیبل تھا تو یہ لیا وہاں سے تھا جزیرہ ہاں جزیرہ نما عرب سے تو آپ اگر پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں گے نا تو اس میں شروع میں امام بسیر علیہ الرحمہ کا تعارف دو تین صفوں پہ آپ کو مل جائے گا وہ آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں قصیدہ کے پہلے بیگ سے اور یہ جو شروع میں نا یہ خطاب کر رہے ہیں کسی محبوب کو اب علماء جو نے الشرح لکھی ہے ان کا اختلاف یہ ہوا کہ یہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محبوب مجازی ہے کیونکہ وہ آگے بتائیں گے کہ میں گناہ گار بہت ہوں اور پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ظلم بہت کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی طرف منتقل ہوں گے تو بعض نے کہا کہ شاید یہ کوئی عشق مجازی کی بات ہو رہی ہے لیکن جو دو جگہ نقل کی ہیں نا وہ مکہ اور مدینہ کے آس پاس ہے ٹھیک تو لہٰذا محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی یعنی چاہے وہ عشق مجازی کے پیرائے میں کچھ اشعار بیان کر رہے ہیں لیکن وہاں بھی مقصود کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے کہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا شروع پہلا شہر جب ہم پڑھیں گے کہ بھائی زو سلم پہ رہنے والے پڑوسیوں کے تذکرے سے تمہیں آنسو آ گئے اب زو سلم کیا ہے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان بیٹھ چکا ٹھیک ہے تو گویا اس کے پڑوس میں یا مکہ ہے یا مدینہ تو وہاں پڑوس مکہ اور مدینہ مکہ اور مدینہ میں کون تھا تو کیا کہتے ہیں پہلا بیت یہ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو فائدہ ہوگا چونکہ ہم الفاظ پڑھ رہے ہوں گے تو وہ اس کا ہے امن تلک پوری جی وان یہ ربیع الاول کی مناسبت سے امن تلک پوری جی وان اچھا ہوتا کیا ہے شاعر کئی دفعہ اس طرح کرتے ہیں کہ گویا اپنے آپ کو مخاطب بناتے ہیں شعر میں کہ گویا کوئی اور ان سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے یعنی گویا یہ اپنی محبت ماننے کو تیار نہیں ہے اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں محبت نہیں ہے تو جب جیرانِ جیران سلم کا ذکر آتا ہے تو تمہارے آنسو کیوں بہنا شروع ہو جاتا ہے پھر بھی محبت نہیں ہے سمجھا اور جب وہاں سے ہوا چلتی ہے اس طرف سے ہوا آتی ہے اور تمہاری رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور پھر بھی تمہ تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ محبت نہیں ہے تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اور تمہاری گالوں کی زردی جو کمزور پڑ چکے ہو تو یہ سب دلیل اس بات پر ہے کہ تمہیں محبت ہے اور تم پھر بھی کہتے ہو مجھے محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے تو یہ امین تدک سلم ہاں بالکل یہی ہے وہ یہ اسلوب ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ محبت چھپائی نہیں جا سکتی آگے بتائیں گے جو مرضی کرو وہ سامنے والا ان سے کہے گا کہ تم محبت کو چھپا نہیں سکتے کہتے امن تدک پوری جی رن بلمی کیا زو سلم پر رہنے والے پڑوسیوں کی یاد آنے کی وجہ سے امن تدکی جیران اور مکلا کیا ہے یہ آنکھ کا جو گھڑا ہوتا ہے کہہ رہے کیا زو سلم پر رہنے والے پڑوسیوں کی یاد کی وجہ سے تم نے مکلا سے نکلنے والے آنسو کو خون آلود کیا خون یعنی خون کے آنسو رو رہے ہو تم تذکر جیران بی زی سلم کی یاد میں فہلی امن تذکر جیران بی زی سلم مذجت دمعن من مقلت بدمی فہلی یہ کہے ہیں مذجت دمعن جرام نکلا جرام من مقلت بدمی دم خون اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں ام حبت الریح من تلقائی کاذمت کہہ رہے ہیں کیا کاظمہ کی طرف سے ایک ہوا چلی ہے, ام حبت الریح من قادمہ کیا؟ کیا ہے؟ نیچے لکھا ہوا تریقن الى مکہ ٹھیک ہے مکہ کی طرف جانے والے رستوں میں سے ایک رستہ ہے کہہ رہے اس رستے سے کوئی ہوا چلی ہے کیا وَأَو وَأَو مَضَل بَرْقُ فِي کہہ رہے یا ہوا یہ ہے کہ برق چمکی ہے بجلی چمکی ہے اندھیرے میں کدھر سے اظم کی طرف سے اور اظم کیا ہے مدینہ کی ایک بادی ٹھیک ہے پہلے الہ مکہ تھا اور پھر اظم ہے دوبارہ سنیے ام حبتر من اختریق و الا مکہ وہاں سے کوئی ہوا آئی ہے یا کیا ہوا ہے مغل واشنگ ہوئی ہے البرپو بجلی اندھیرے میں من اظامی، سے من من وادن فی بھی سوال چل رہا ہے ان تخا ہم کیا ہے تمہاری آنکھوں کو کہ اگر تم اسے کہتے ہو اک رک جاؤ تم دونوں بہونا ہمتا پھر بھی بہتی رہتی میں اور کیا ہے تمہارے دل کو کہ جب تم اس سے کہتے ہو کہ ہوش کر تو وہ مزید مجنو ہوتا چلا جاتا یہی میں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اب سوال چل رہے نا دوبارہ تین اشار کو دیکھے قلبك ان تستفق اس کے بعد چوتھا جو مصرا ہے سب محبت کرنے والا محب لیکن محبت کی بھی ایک اعلیٰ قسم ہے سب ٹھیک ہے ایاح سب و سب الحبا من کتی محبت کرنے والے کا خیال یہ ہوا کہ محبت چھپا لی جائے گی ٹھیک ہے ایا سب و سب انکبن من سجم اور مزتریم کے درمیان جو محبت ہے کیا وہ چھپا لی جائے گی محب کا خیال یہ ہے منسجم اور مسترم کیا ہے کہہ رہے منسجم ہے انسجام اس کے اندر ترتیب ہو ترتیب سے بہنے والے آنسو جو بہہ رہے ہیں یہاں اور مسترم جو گرم محبت کی گرمی جس دل میں ہے تو یہ دو چیزیں ہیں ایک بہنے والی بہنے والے آنسو ہیں اور ایک دہکتا محبت سے دہکتا دل ہے تو کہہ رہے کیا سب کا, محب کا خیال یہ ہے کہ وہ اپنی محبت کو اس دہکتے دل کے کے ہوتے ہوئے اور گا ہو من من سجی من بن هو ہے, ہے کہ نہیں؟ لم ترق طلل اور اطلال یہ عربوں کے ہاں بہت زیادہ ہے جیسے کہ وہ ان کے یہاں اطلال پر جا کر آنسو بہانا اطلال کیا ہے اطلال ہوتے ہیں وہ جگہیں کہ جہاں کبھی محبوب رہا کرتا تھا اور اب نہیں رہا ٹھیک ہے تو جب انسان وہاں سے گزرتا ہے جہاں اس کا محبوب رہتا تھا اور وہ نہیں ہے تو وہاں کھڑے ہو کر وہ آنسو بہاتا ہے اس کو کہتے ہیں دموں اعلی طلل اس کی جمع کیا ہے اطلال ٹھیک امرب دیاری دیاری لیلا وہ قبل غزل جدار غزل جدارہ و حب دیاری شغف نقلبی ولاکن حقب و من سکنت دیارا کہہ رہے میں لیلا کے گھر سے گزرتا ہوں تو ہر دیوار کو چومتا ہوں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دیواروں کی محبت میرے دل میں ہے کہیں گے دیواروں میں چوم رہے دیواریں تو خریدیں نقصان بھی نہیں پہنچاتیں میرے دل میں ان دیواروں کے درمیان رہنے والے کی ٹھیک ولاکن حکب و من سکن تو اس طرح ہوتا ہے تو یہ بھی یہ فرما رہے ہیں اگر ہوا نہ ہوتی ہوا محبت نہ ہوتی تو تم تلل پہ جا کے ویرانوں میں جا کے جہاں کبھی کوئی رہا کرتا تھا نہیں رہتا وہاں جا کر آنسو تو نہ بہاتے ٹھیک ہے آنسو بھی بہا رہے ہو تلل پہ جا کے اور اطلاع پہ جا کر آنسو بہانا ہے ہی محبین کا شیوہ پھر بھی کہتے ہیں محبت نہیں لولا الہواء لم, ت... لَو لَم ترق دمعن على طلل ولا ارقت لذکر البان والعلم البان کہتے ہیں مکہ میں لگنے والے درختوں میں سے ایک درخت ہے اور علم جبل کو کہتے ہیں کہہ رہے ہیں اگر ہوا نہ ہوتی تو تم نہ جا کر ٹیلوں پر وہ بہاتے آنسو اور نہ جب البان اور علم کا ذکر آتا ہے تو تمہاری نیندیں تو نہ اڑتی ولا ارخت ارق کس کو کہتے ہیں حمزہ سے ارق ارق رکھوں رات کو نیند نہ آنا کسی پریشانی یا محبت کی وجہ سے تو کہہ رہے ولا ارخ تک ولام تو ان درختوں کو جو مدینہ یا مکہ میں اور جو پہاڑ وہاں ہیں ان کی یاد کی وجہ سے تمہاری نیند تو اڑتی پھر اگر تم کہتے ہو کہ محبت نہیں ہے. چوتھا کیا تھا ہو رہا کیسے تم اس محبت کا انکار کر سکتے ہو جس پر گواہی دے چکے ہیں کون گواہی دے چکے ہیں کہہ رہے ہیں جب تمہارے اوپر دو آدل گواہ گواہی دے چکے ہیں کہ تمہیں محبت ہے تو پھر تم محبت کا انکار کیسے کرو گے وہ دو آدل گواہ کون ہے ادول ادم امی آنسو اور بیماری وزن تمہارا کم ہونا شروع ہو گیا है और तुम بیمار پڑ चुके हो اور جو ہے وہ آنسو تمہارے جاری رہتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو نہیں مجھے تو کسی سے محبت نہیں تو کہہ رہے ہیں قیفة قیفة شہیدت کا شہیدت سکم سکم کس کو بیمار سکیم اسی سے ہے کہہ رہے وہ اصب خطن و دن کہہ رہے ہیں جو وجد ہے نا محبت یہاں وجد سے مرتبہ وہی محبت ہے اور محبت کی وجہ سے ایک خاص حالت میں رہنا ہے اس کو اب حالت ہے وجد بھی کہتے ہیں کہہ رہے ہیں وجد نے تمہارے اوپر دو خطوط بھی لگا دیے صرف نہیں دی یعنی باقاعدہ سائن بھی کر دیے دو خطوط کیا ہیں ایک تو ابرا کا ہے ابر ابرات کس کو کہتے ہیں آنسو کو خط تئی ابراتن آنسو کا ایک مستقل بہنے کی وجہ سے وہ پوری لائن بڑھ چکی ہے وہ بنن اور کمزوری یعنی چہرے کا زرد پڑ جانا یہ دو خطوط ہیں کہ جو محبت تمہارے اوپر بجٹ تمہارے اوپر لگا چکی ہے مصر الباری جیسا کہ زرد پھول ہوتا ہے بہار الا خدیق و الم بھی اور انم کیا ہے سکھ وردت ان کو بھی کہتے ہیں یعنی گوئل تمہارے خدوط پر خدوط کے کو کہتے ہیں خدائق گالوں پر زرد پھول اور لال پھول کو نچوڑ دیا گیا ہے لال پھول اور زرد پھولوں کا ہاں وہ جو آنسو خون کے ہیں وہ تو لال کر رہے ہیں اور وہ جو بیماری ہے اور اس کی وجہ سے جو زردی ہے اس کی وجہ سے کمزوری ہے وہ گویا زرد پھول اتوال کہتے ہیں تو کہہ رہے ہیں وہ افبتل وجدو خط ابن وہاری بہار کیا ہے الباضرۃ السفرا مثل البہاری اللہ خدی کی والعنمی والعنمی ہی ویزرت الحما ٹھیک ہو گیا اچھا اب اب دیکھیں نعم یہ سات ابیات تھے اس میں گویا کو کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے محبت نہیں ہے اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ مجھے محبت نہیں بتانا اصل میں بچہ چاہے رہے ہیں دوسروں کو کہ اگر محبت ہوگی تو اس کی علامات ظاہر ہوگی یہ ممکن نہیں تو لہٰذا وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو محب کی یہ حالت ہوتی ہے وہ انکار کرے بھی تو انکار نہیں ہو سکتا اتنا تو لہٰذا اب آٹھ میں بیت میں وہ اقرار کرنے لگے نام ہاں ہے محبت ہے تو کہہ رہے نعم سرا طئف من احواف اور طیف کس کو کہتے ہیں رات کو خواب میں یا خیال میں محبوب کے آنے والے خیال کو طیف کہا جاتا ہے سمجھا رہے کہہ رہے کہہ رہے ایسا ہی ہے سوا قیف احوا فرق آیا اس کا جس کو میں چاہتا ہوں تو اس میں میری نیند اڑائی فرقانی وہی ارق سے بل علم محبت جو ہے وہ لذات میں بھی علم بن کر آ جاتی ہے ٹھیک کیا مطلب اس کا والحب یا تری غل اور اب یہ ہے کہ اگر محبوب آپ کا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو اور جتنی بھی لذتیں حاصل ہیں تو وہ لذتیں بھی علم ہی کی ایک صورت ہے کہ ان لذتوں میں میرا محبوب میرے ساتھ ہے سمجھائیے کہ نہیں بالکم وہ یا آتا اب اگلے جو نو دس اشعار یا دس نو دس گیارہ اس طرح کے اشعار ہیں اس میں ایسے لگ رہے ہیں جیسے یہ ہی ہوائے مجازی عشق و جب کریں مجھے ملازت نہ کرو تمہیں میری حالت پتہ ہوتی تو تم یہ نہ کرتے اور میری ہوا جو ہے وہ تو ازری ہے بالکل پاک صاف ہے اس میں کوئی نفسانی ایلیمنٹ کا عمل دخل نہیں ہے اور بعض میں کہا کہ انہوں نے اس طرح اچانک جو منہ مو موڑا نہیں ہو کر کے اس کی طرف تو وہ توازوں کی وجہ سے یعنی اس میں اپنی, اپنی مذمت کرنے لگے ہیں کہ میں تو ایسا نفس ہے میرا اور وہ تو میرے قابو میں ہی نہیں ہے اور وہ تو مجھ نے مجھے بہت تنگ کیا ہے تو اب توازو اختیار کرتے ہوئے اپنی مذمت کا بیان کرنے لگے تو کیا کہتے ہیں یا العمی فی الوََ العزری یہ معذرت یا المی فی الحال عزری یہ معذرت کیا مطلب اے ملامت کرنے والے مجھے میری اس محبت میں ذرا میری طرف سے معذرت ہے یا لا امی فی الحول ازری الہوا العزری کہتے ہیں وہ چاہے وہ مرد اور عورت کے درمیان محبت ہو <تصف> جس میں وہ محبت پاکیزا رہے زنا وغیرہ نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں الحول ازری ٹھیک ہے تو کہا کہ یا لا امی فی الحول ازری معذرت منی الی کا میری طرف سے اپنی یہ معذرت قبول کرو لفت اگر تم انصاف دامن ہاتھ چھوڑتے تو میری تو ملامت کرتے کا ملامت نہ کرتے یعنی کر دوبارہ عدیری تمہارے تک میری حالت پہنچی گئی نہ کیسے پہنچ گئی حالت کہ تم نے مجھے ملامت کرنی شروع اور نہ میرا راز اب چھپا رہا مستطر اور میرا سر بھی مستطر نہیں ہے میرا راز بھی کس سے مستطر نہیں انل الوشات شکایت کرنے والوں سے شکایتیں کرتی ہیں لوگوں نے کہ یہ ٹھیک ہے ولا بی بی لیکن اس طرح میری جو دا ہے, دائے عشق ہے اس وہ بھی تو اس کا بھی تو کوئی علاج نہیں یعنی رہا میرا مرض اپنی جگہ باقی ہے یہ بہت مشہور شعر ہے اِن المحبّ <فسلمان> صحیح محبت کی صحیح تعریف کی ہے میں تو نہیں تمہیں, تمہیں, تمہیں کیوں اس لیے کہ محبت کرنے والا سے ملامت کرنے والوں سے خیر خواہی کرنے والوں سے بہرا ہوتا ہے سچی محبت ہے تو کسی کی نہیں سنتا انحب تم کیا مجھے نصیحت کرو گے وہ کہہ رہے ہیں نصیحت کرنے والوں سے میں نے تو جو میرے سفید بال ہو گئے ہیں ان کی نصیحت بھی نہیں سنی انہیں بھی متحم ہی کیا ہے کہ تمہاری بات بھی ٹھیک نہیں نسیح شیب ٹھیک ہے نصیح جو بالوں میں سفیدی آ گئی ہے اس کی نصیحت کو بھی میں نے کہا کہ تم بھی ٹھیک نصیحت نہیں کرے تہم تبرادہ ماں سمے تو فی عدلی ملاوتی وہ شیبو اب ادو فی نس ن کہہ رہے ہیں اگر تو یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا بڑھاپا ہے یہ نصیحت کرنے میں ہر قسم کی تہمت سے دور ہے اس کی نصیحت بالکل خالص ہوتی ہے ہو سکتا ہے تمہاری نصیحت میں تمہارا کوئی مفاد ہو لیکن انسان کے اپنے بڑھاپے اور سفید بالوں میں جو نصیحت اسے ہو رہی ہے اس میں کسی اگر کوئی مفاد نہیں ہے وہ خالص اس کے لیے ہوتی ہے میں نے اس کی بات بھی نہیں سنی ٹھیک ہے یہ مراد ہے تو تمہاری کیسے سنوں گا یعنی جہاں اتحام کا امکان بھی نہیں ہے ناسے کو وہ ہے شعیب میں نے اس کو بھی متحم کرا دیتی ہوں کیا کہتے ہیں اصل میں جو شیب ہے نا مطلب یہاں بال قبید ہونا شروع ہو گیا ہے بس وہ ابھی بندہ جوان ہی کیوں نہ شعیب مطلب ہے رسطی کا شروع ہو گیا جوان شروع ہو گیا فَإنَّ کہہ جو میرا ہے نا وہ نصیحت نہیں پکڑتا وہ نصیحت نہیں پکڑتا اور اپنی جہالت نہیں چھوڑتا بن ادیر شیبی بڑھاپے سفید بالوں اور ہڈیوں کی کمزوری سے حرم کیا حرم بھی بڑھاپے کہتے ہیں لیکن اس میں جب ہڈیاں کمزور پڑنا شروع ہو جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ میرا جو امارہ بھی سور نفس ہے وہ تو اپنی جہالت نہیں چھوڑتا نصیحت نہیں پکڑتا جس کو ڈرانے والے دو ہیں وہ اس کے سفید بال بھی ہیں اور اس کی ہڈیوں کی کمزوری بھی ہے پھر بھی وہ نصیحت نہیں پکڑتا اور اپنی نعوذ اعمالیوں میں چلا جا جانا ہے یہ تواز فرما رہے ہیں ٹھیک اس کے بعد کیا کہ کہتے ہیں اب یہ سارے جو آگے اشارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا انتیس میں بیچ سے شروع ہوگا ٹھیک ہے اب جو آگے اشعار آنے لگے نا یہ نفس کے تزکیے اور نفس کی اصلاح کے لیے کیسے کرنے ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں ولا عدت من الفیل جمیل قرعی غی المحتشی کہہ رہے ہیں میرے نفس نے اچھے فعل کے ذریعے بفعل جمیل قرعہ تیار نہیں کیا قرآہ کہتے ہیں مہمان نوازی کو کس کی مہمان نوازی کو تیاری چاہیے تھا کہ میں اتنے اچھے عمال کرتا کہ جو مہمان میرے پاس آنے والا ہے اس کی بہترین ضیافت ہوتی ہے وہ مہمان دو تھے سوری ایک ہی وہ مہمان جو میرے سر پر نازل ہوا ہے غیر محتشیمی اور بغیر ضعیف غیر, غیر محتشم اور بن بلایا جائے بن بلایا گیا ہے لیکن میں نے اس کی ضیافت کے لیے کچھ تیار نہیں کیا تھا ان جوانی میں تیار کرنا چاہیے تھا اس کی ضیافت کے لیے ضیافت کس کی جو سفید بال ہونے لگے اس کی ضیافت کے لیے اور وہ سفید بال والا غیر محتشم ضیف ضعیف جو بن بلائے تشریف لے آتے ہے اور کسی کو پسند نہیں ہے وہ تشریف لائے ٹھیک ہے کہ نہیں میں نے اس کی ضیافت کے لیے اپنے فعل جمیل میں سے کچھ دے نہیں کی کوئی نیک امال نہیں کیے اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کیا ہے والا عدت یعنی نفسی منف من, من الفیل جمیل قوا اور ضیافہ ضعیفن علم غی محتشیبی لم قتم سر مجھے پہلے پتا ہوگا نا پتا ہوتا ہے کہ میں اس مہمان کی بالکل عزت نہیں کروں گا تو اس مہمان کو چھپا ہی لیتا ہننا اور خزاب کے ذریعے ٹھیک ہے قتم کہتے ہیں ہینا کو یا خضاب کو اس کے ذریعے بالوں کو رنگ دیا جاتا ہے کہتے ہیں لو کن تو آ لم ونی اگر میں اس کی عزت نہیں کروں گا کھلنا شروع ہو گیا بال قتم کسی کو پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے کیا کہہ رہے کون ہے جمع کس کو کہتے ہیں جمع جو گھوڑا کنٹرول سے نکل کر بھاگنا شروع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں الفرس الجموح <تصفح> ہے ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو میرا نفس کا گھوڑا ہے اور اس کے بے لگام ہو گیا اس کو کون اس کی غوایہ سے گمراہی سے واپس لے کر آئے گا من لی بے رد من جمع یعنی نفس کی سرکشی کے منہ زور گھوڑے کو کون ہے جو میری طرف سے لگام دے ٹھیک کما جماح الخیلی بل جیسا کہ جو منہ زور گھوڑے ہوتے ہیں ان کو لگاموں کے ذریعے لگام دی جاتی ہے تو میرے نفس کے منہ زور گھوڑے کو کون لگام دے گا ٹھیک یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد اب علاج میں بتا رہے ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کی شہوت یا معصیت کی طلب اس کے اندر بہت شدید ہو جاتی ہے تو کئی دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو اس کی طلب ختم ہو جائے گی لہذا ایک دفعہ کر لیتا ہوں سمجھا کہ نہیں کہیں کہہ رہے ہیں ایسا نہ کرنا کبھی کیا کہتے ہیں فلاں ترم بالماسی کثر شاہوتی نفس کی شہبت کو توڑنے کے لیے معاشیت کا ارادہ نہ کرنا فلاں ترم بالماسی کثر شاہوتی ان کام یقوی شاہوتا نہیںمی کھانا جو ہے وہ ندیدے کی شاہوت یعنی طلب میں مزید اضافہ ہی کرے گا یعنی ندیدہ ہے نفس ندیدہ ہے اب اس کی مثال دیں گے یہ بچہ ہے یعنی اس کو اس طرح تم نہیں کر سکتے کہ لا کر چیزیں دیتے چلے جاؤ چلے جائے گا. اس کو روکنا پڑے گا کہیں تو کہہ رہے فلاح تنو تر محاصی کثر شاہوتی ہامی شاہوت کے مشہور شیرک آپ کو ہر اس میں ملے گا شبع حب و شبع حب تو وہ جو دودھ چھوڑ... جب تک اس کو چھڑایا نہیں جائے گا تو وہ مزید دودھ پینے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی چلی جائے گی اگر اس کو ویسے ہی آہستہ چھڑانے کی کوشش نہیں کرو گے تو کبھی نہیں چھوڑے گا ان تفتم ہو اگر اس کو چھڑا دو تو کچھ عرصہ تو شور بجائے گا پھر یعنی فتح نہیں. خود بخود اس دودھ کو چھوڑ دے گا یا بھول جائے گا کہہ رہے ہیں نفس طفل کی مانت ہے تو طفل کا وہ طفل ہوتا ہے کیا بھول جاتا ہے یعنی ان کے ان کے قوت ہاں وہ جس کو فلاسفہ کہتے ہیں وہ اتنی قبی نہیں ہوتی یعنی وہ ایک کھلونا رہا ہے مانگ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے غائب کر دو تو بھول ٹھیک ہے غائب کر دو تو بھول جائے کہہ غائب نہیں کرو گے نا مزید دیتے چلے جاؤ گے تو وہ مزید حقب رضا یعنی دودھ پینے کی محبت اس کے اندر بڑھتی چلی جائے گی وہ ان فیم تو کیا کہتے ہیں, ہیں کی خبردار کے تم نے اس کو حکمرانی اور اپنی لگام پکڑائی کس کو, ن... نفس کو. ان ما او یسیمی کہنے جب ہوائے نفس انسان پر غالب آ جائے تو اسے بہرا بھی کرتی ہے اور اس پر بہت سے گناہوں کی آگ بھی لگاتی ہے اس پر وسم بھی لگاتی ہے اس پر داغ بھی, بھی لگاتی ہے اور اسے بہرا بھی کر دیتی ہے وہ نصیحت سنتا نہیں اگر ہوائے نفس غالب آ جائے کہہ رہے ہیں وری یا فلامت انہیا استحلت المرغ فلا اسی کہہ رہے دیکھو جب وہ اعمال کر رہا ہو نفس تو ذرا اس کو غور سے دیکھا کرو اور اگر اسے مرہ یعنی چراہ گا پسند آ جائے جہاں وہ اعمال کر رہا ہے نفس تو پھر وہاں نہ چراؤ یعنی اگر اسے نفس کو خاص قسم کے نیک امال بھی پسند آنا شروع ہو گئے ہیں تو کچھ اس کی اپنی حز اس کے اندر شامل ہو گئی ہے کسی اور نیک عمل پہ ڈال لیں اسے تو جانیے کہ نہیں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ راحا وہی یا فل آمال وہ ان ہیلت علم فلا تو <تسیمي> یعنی جیسے ہو سکتا ہے ایک نفس جو ہے اس کے اندر مال کی محبت ہو تو وہ اپنے آدمی کو لگا دے تہجد کی نماز پہ اور پڑھ رہا ہے اس میں نفس کہہ رہا ہے ہم نے پڑھا کرو روزانہ ہاں خود ہی اٹھا دیتا ہے اس کو وہ لگایا اس نے اس لیے کہ نفس پر اصل میں مال کا خرچ کرنا بھاری ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو تجد میں لگا کے ادھر سے غافل کرو یعنی مال خرچ نہ کرے تو کہہ ہاں یہ بھی دیکھا کرو کہ نفس تمہیں دھوکہ نہ دے رہا ہو کہ خاص قسم کے نیک امال میں وہ اپنی کوئی خاص مخصوص مراد پوری کرنے کے چکر کرو یہ کم قاتل اسے پتا بھی نہیں چلا کہ اصل میں اس چکنائی کے اندر ہے دسم کے اندر ہے جو اس کو یہ بھی بڑی کام کی بات ہے کہہ رہے نفس کے جو دسائس ہوتے نا اس کی چالیں ان سے خبردار رہنا وہ چالیں کبھی بھوک میں ہوتی کبھی پیٹ بھر کے کھانے میں ہوتی یہ نہ سمجھنا کہ بھوک میں ہمیشہ نفس کمزور ہوگا ضروری نہیں ہے کیا کہتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھوکا رہنا شر برا ہوتا ہے ملت تخمی پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ جیسے انسان بھوکا رہ رہا ہے کم کھا رہا ہے یہ وہ تو اس کے اندر یہ اگر خیال پیدا ہو جائے کہ دیکھو جی میں تو قلت تعمیر اور منام پر عمل کر رہا ہوں اور باقی ساری دنیا میں پر یہ خود اس کی نفس کی چاند ہے وہ نفس اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہتا ہے تو کئی دفعہ بڑا سمجھتا ہے وہ جو کے ذریعے اور کئی دفعہ بڑا سمجھتا ہے شبا کے ذریعے پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے تو غیر دونوں میں دسائز ہوتی ہیں نفس کے دسائز سے خبردار رہو بخش دساس امن جو مخ مسطن بھائی ہو گیا پہنچا ہی نہیں ہے میرا گھر ڈیڑھ ہو گیا ابھی اگلی کلاس بھی نہیں ہے I don't know.